قانون سازی کا حق کس کو حاصل ہے جس کی سوورنٹی ہوگی وہی قانون ساز ہوگا وہی اشارے ہوگا وہی حکم دے گا یہ ہے جو سب سے پہلا اصول طے پہ ہوتا ہے ریاست کے اندر کانسٹیوشن میں سوورنٹی کس کی بس یہیں پر ہے معاملہ سارا سوورنٹی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی متانے آزمی یہ ہے توحید فلطعات اجتماعی سطح پر توحید فل اطاعت انفرادی سطح پر پہلے آ چکی ہے یہ اجتماعی سطح پر ہے ساورنٹی اللہ کے لیے مانی جائے لیکن اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کے لیے ساورنٹی مان لی تو در حقیقت یہ شرک ہے شرک فلطع جو شرک ال عبادت ہے چنانچہ اب دیکھیے قرآن مجید نے کیسے کیسے اس بات کو واضح کیا ہے ان الحکم اللہ ہمارا لا تابود اللہ یاز ذالک دین القیل حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اب اندازہ کیجیے بندگی اور حکم یہ دونوں کے دونوں یہاں بریکٹ ہو گئے توحید فی العبادت کا تک آ کہ حاکمیت صرف اسی کے لیے تسلیم کرو ظالق دین القیم یہی ہے وہ دین جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے سیدھا دین سورہ بلی اسرائیل میں فرمایا پھر وہی سورہ بلی اسرائیل سورہ کہف جو ہے وہ جڑ کر آئیں گی. سورہ بل اسرائیل میں آخری آیت میں الفاظ آئے ولم یق الہو شریک الفل ملک پادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں سورہ کہ فرمایا ولا یوشر کوفی حکم ہی <احادا> وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں سورہ حدید میں ابتدائی چھ آیتوں میں دو مرتبہ آئے الفاظ لہو بلک اس سوا <وَلْلْق> آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اسی کی ہے. سورہ حشر اور سورہ جمعہ میں الملک القدوس سورہ جمعہ میں بھی اس کی پہلی آیت میں اور سورہ حشر میں بھی اس کے آخری حصے میں بادشاہ اور سورہ تغل میں لہل ملک و لہل ہم بادشاہی اسی کے لیے سروری زیبا فقط اسلات میں ہم کو ہے حکمراں وہی باقی بتانے آزری نوٹ کر لیجئے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا پہلے ایک انسان فرعون یا نمرود مدعا تھا حاکمیت کا گویا کہ وہ الوحیت کا دعوے دار تھا آج نور انسانی ہے قوم ہے انسانیت ہے پاپولر ساورنٹی ہے نجاست تو وہی ہے گندگی وہی ہے پہلے وہ ٹنوں کے حساب سے ایک آدمی کے سر پر رکھی ہوئی تھی اب وہ یہ ہے کہ تولا تولا تمام لوگوں میں تقسیم ہو گئی فرق تو کچھ نہیں نجاست تو نجاست رہے گی یہی بات ہے جو بڑی خوبصورت انداز میں اقبال نے کہی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگر یہ ذرا انسان کا شعور جو ہے ذرا ارتقا پا گیا ہے اب ہم نے شرک کی شکل بدل دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ الوہیت اور حاکمیت کا مدعی بن کر نہ بیٹھے تمام انسانوں کو بنا دو اسی کے ذیل میں دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے قانون سازی کا حق صرف بادشاہوں ہی کو دنیا میں نہیں رہا ہے احبار اور روحبان نے بھی اپنے لیے اختیار کیا ہے ان کو بھی کہا گیا یہ شرک ہے اور من اندون اللہ بن گئے سورہ کوبا کی یاد نمبر 31 ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں اتخدو اخبار اہم اور روحبان اہم اور انہوں نے اپنے احبار کہتے ہیں علماء لما حبر کی جمع روحان راہم انہیں بھی ضبط بنا لیا اللہ کے سوا تو حضرت ابھی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی جو بہت مشہور تھے صحاوت میں ان کے صاحب زادے یہ عیسائی تھے پہلے اسلام لے آئے ایمان لے آئے ایک روز انہوں نے یہ شکال پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہم نے تو کبھی اپنے احبار اور رحبان کو خدا نہیں مانا یہ قرآن مجید ہم پر یہ الزام لگا رہا حضور نے وہ اذات کی کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی تمہارے اخبار کہہ دے علماء کہہ دے کہ یہ حلال ہے تم اسے حلال مان لیتے ہو جس کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو ہو یا کہ تم نے انہیں فی نقشے ہی حاکم بنا دیا شارع بنا دیا جبکہ تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس معنی میں جو تصور عوام کا ہے تقلید کا وہ در حقیقت اس کے ڈانڈے سلک سے مل جاتے ہیں وہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہلاک کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات میں مان رہا ہوں در حقیقت اس نے امام ابو حنیفہ کو وہی بٹھا دیا جہاں پر کہ پوپ بیٹھا ہوا ہے عیسائیت میں چونکہ شریعت ساقت کر دی تھی سینٹ پول نے اب سارا قانون جو ہے وہ تو در حقیقت پوپ کے اختیار میں تھا جس چیز کو چاہے قرار دے دے ہی رولز بائی اس کی طرف سے تو بس فرمان آتا ہے یہ شہ ہلال ہو گئے یہ شہ حرام ہو گئے جیسے کہ جو امام حاضر ہیں آغا خانیوں کے ان کو حاصل اختیار جس فرض کو چاہے ساخت کر لے جس حرام شہ کو چاہے ہلال کر دے تو یہ بھی در حقیقت جو عوام کا تصور ہے تقلید کا اس کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں اصل تقریر کچھ اور ہے وہ تو یہ کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ اصول ودا کیے ہیں ان اصول کے مطابق اصل دلیل کتاب و سنت کی ہے اس سے جو انہوں نے استعمال بات کیا ہے وہ جنہیں وزنی معلوم ہوا ہے ان کے شاگردوں نے امام محمد نے اور امام ابو یوسف نے انہوں نے اکثر معاملات میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے لیکن اصول معین ہو گئے ہیں اب یہ کہ بعد میں اصل میں یہ تقلید ہوتے ہوتے تقلید عامہ تقلید جامد بن گئی تقلید عامہ بن گئی یہ معاملہ لگا ہے تیسری چیز اسی کی ضمن میں بلکہ دوسری چیز روحبان کے بارے میں جو ہمارے یہاں عام جو میں اور شاعروں والی وہی بات میں سب رنگی کن پیرے مغا گویا تھا اگر تمہارا مرشد کہتا ہے پیرے مغا کا حکم ہو تو اپنی جان ماس کو بھی رنگین کر دو شراب سے یہ نہ سوچو یہ حرام بناد وہ جانتا ہے تم کیا جانتے یہ بھی در حقیقت وہی اس کو وہ مقام دے دوں گا اگرچہ یہ بات شاعری ہے تالی ہے یہ کہیں ہمارے ہاں تصمہ میں یہ شہر رہی نہیں ہے ملنگوں میں کہیں ہوگی لیکن ملنگوں کا معاملہ علیحدہ ہے تسموہ کا معاملہ علیحدہ ہے ان دونوں میں فرق اور امتیاز قائم رہنا چاہیے لیکن یہ جو اصولی طور پر میں نے کیا اسی طرح ایک اور شرک جو ہے وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے تفریق فدین دین میں تفریق کر لینا یعنی نظام اطاعت منقسم ہو گیا کچھ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے لیکن یہ معاملے میں تو نہیں مان سکتے یہاں کچھ اور چیز چلے گی تفریق فدین یہ ہے بدترین شرک اسی لیے فرمایا گیا سورہ روم میں ولا تک من المشرقین من الزین فرق و کانو شیان جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا یہ نظام اطاعت توحید فی الدین اور توحید فی اطاط ہے کل اطاعت پورے کے پوری زندگی کے اندر متاع مطلق اللہ رہے گا وقاتل محتا تک فط الو یقون دین و کل یہ کل کے ساتھ جو ہے اطاعت اللہ کی پوری نظام زندگی پر آئی ہے تو یہ توحید فل اطاعت ہے اگر آپ نے ایک حصہ بھی اس سے مستثنا کر کے اور اس کو اس سے آزاد کر لیا تو در حقیقت پھر یہی یہ پترین شرک بن جائے گا اب آئیے دوسری چیز ہے محبت شرک فل محبت کیا ہے اور توحید فل محبت کیا ہے توحید فل محبت بھی اسی پر قیاس کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توحید فلطح اللہ یہ نہیں کہتا کسی اور سے محبت نہ کرو اولاد سے والدین سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے رشتہ داروں سے مال سے مکان سے جائیداد سے وطن سے قوم سے کرو محبت کوئی نہیں روکتا لیکن تمام محبتوں پر غالب اللہ کی محبت رہے یہ توحید فل محبت جہاں کوئی ایک محبت بھی اوپر آ کر اور اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی دل کے سنگھاسن پر یہ شرک صرف المحبت اوپر ہو گئی تو پھر وہی بات میں اٹ کر رہا ہوں کہ اور کوئی ثقیل لفظ جو ہے اس کے لیے تجویز کرنا پڑے گا اللہ کی محبت سے بالا تر محبت ہے اس کو سورہ بقرہ میں جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اہل ایمان جو توحید والے ہیں ان کی شان کیا ہے ملزین آ منو اشد و حب بن للہ اشد و حب بن ڈگری ہے اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت تمام محبتیں اس کے تابے ہیں اور اس کے برعکس ومن الناس من يتخذ من دون اللہ سے میت تخزون اللہ انداد کاب اللہ یہ ہے در حقیقت ذربۂ سلام اس موضوع پر قرآن مجید کا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا محبت جیسے اللہ سے کرتے ویسے ہی ان سے بھی کرتے ہیں یہاں برابری کا تصور آ رہا ہے اور دیکھیے لفظ وہ آیا ہے جس کو بار بار تذکرہ ہو چکا ہے ند جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ایک سابی نے جو کہہ دیا کہ ماشاءاللہ اللہ و ماشے کا اجالتا نہیں ند مقابل مجھے بنا دیا تم ابنندا سے من, يتخذ من دون اللہ انداز کا حکب اللہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے ان انداد سے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ہے شرک فی المحبت اب اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے اصول آپ کے ہاتھ میں آ گئے اپلائی کر لیجئے خالص انفرادی سطح پر ایک فرش پر ایک آسمان پر زمین یا چھت پر خالص انفرادی سطح پر مال کی محبت اگر مال محبوب تر ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرمان سے حلال و حرام کی حدود سے تو مال تمہارا معبود بن گیا حضور کی حدیث ہے تائ ایسا ابد و وبد الم برباد ہو جائے یا برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ دیکھیے جیسے وہاں لفظ الاح استعمال کیا تھا تاکہ بات پوری واضح ہو جائے کہہ رہے ہو لا الا اللہ حقیقت میں تمہارا اللہ تمہارا نفس ہے نفس ماں ہم کو ہم طرف سے رون اسی طرح کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو اللہ سے اقرار کر رہے ہو کا نام لیکن حقیقت میں تو تم درہم و دینار کے بندے ہو تمہیں درہم و دینار سے محبت زیادہ ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوا میں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے معلوم ہوا کہ یہی تو سارا مسئلہ یہاں محبت کا معاملہ ہے الدینار ایسا عبد الدرہم نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے پیسہ آنا چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹے شریعت کی حدود پامال ہوتی ہوں یہ ہے خالص انفرادی سطح پر یہاں پہ نوٹ کیجئے جس کو ہم پرستش کا لفظ کہتے ہیں زر پرستی یہ پرستش کا لفظ صحیح صحیح استعمال ہوتا ہے نا ان چیزوں کے ساتھ نفس پرستی زر پرستی اور اسی کے ساتھ اب ایڈ کیجئے اس بلند ترین سطح پر ریاست کا دوسرا کانسیپٹ جو ہے سب سے اہم جو ہمارا ہائیسٹ ایوالڈ ادارہ ہے اجتماعیات انسانی کا دوسرا اہم ترین ادارہ اس میں کیا ہے نیشنلٹی نیشنلزم وہ ایک عصبیت جس کی بنا پر کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ باہم جڑے ہوئے ہوں ایک مشترک محبت ان کے اعصاب کے اوپر تاری ہو جائے جو انہیں جوڑے ان کی شرازہ بندی کرے اور آج کے دور میں وہ وطنی قومیت نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ اور وطن کو معبود کے درجے میں رکھ کر اس کی محبت اس کی پرستش اس کی جے اس کے نعرے اس کے زندہ باد کا تصور اس کے لیے ترانے کھڑے ہو کر قلوت کی حالت میں یہ ترانہ ہے آپ کا قومی ترانہ ہے اور اس وقت قلوت کی حالت میں انسان کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں لوگ یہ قلوت جو ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے حضور نے اپنے لیے پسندی کیا منع کیا لیکن آپ جھنڈے کی سلامی دے رہے ہیں در حقیقت یہ مذہب وطنیت کا کہ یہ شعار ہے شائر ہیں چاہے وہ جھنڈے کی سلامی ہو اور چاہے وہ جو قومی ترانہ ہے اس کے لیے کھڑے ہونا ہو رہا لیکن وطن جیسا کہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصور ہے کہ جس درجے میں واضح علامہ اقبال پہ ہوا میرے نزدیک کو شاید کسی پر بھی نہیں یہ رسائی چونکہ مغربی تہذیب کے اصل میں باطن میں سرائط کیا ہے اور اچھی طرح اس کی گہرائیوں میں اتر کر مشاہدہ کیا علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ عذاب دانش حادر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علماء تو کیا معلوم کہ مغربی فلسفہ کیا ہے وہاں کے تصور کیا ہیں وہاں کے نظریات کیا ہیں وہ حب الوطن من المان کی بنیاد پر وہ وطن کا ایک نظریہ جو ہے اس کی تائید کر رہے ہیں جبکہ حب الوطن کچھ اور ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے زمین و آسمان کا فرق لفظ دھوکہ نہ کھاؤ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روی شید الفتم اور تہذیب کے آزر نے کرشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہل اس کا ہے وہ مذہب کا کفن اسی طرح نظریات نظریے سے محبت وہ نظریہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے مدے مقابل آ جاتا ہے متن آ جاتا ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو شرک فل محبت کی اس طور میں صورتیں ہیں اب جو باقی تین چیزیں رہ گئی ہیں ظاہر بات ہے کہ میرے پاس اب بہت ہی کم ہے مراسی میں عبودیت رکو سجود قنوت جن کا مجموعہ نماز ہے ان میں سے کوئی علیحدہ علیحدہ فیل بھی کسی کے لیے اللہ کے سوا جائز نہیں چنانچہ سجدہ تعظیمی کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے سجدہ تعظیمی جو ہے سابقہ شریعت انہیں جائز تھا کسی کے اظہار ادب کے لیے جھک جانا رکوع کی حد تک سجدہ بھی کر لیتے تھے لیکن شریعت محمدی میں جب دین کی تکمیل ہوئی ہے آ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مطلقاً حرام کر دیا اور اسی پر ٹک کر لی تھی شیخ احمد سرحندی رحمت اللہ علیہ نے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نہ گرم سے ہے گرمی یا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ہے ان میں سے کوئی شے کلوت رکوع سجود ناصو اللہ کے لیے جائز نہیں شرک ہو جائے دعا صرف اللہ سے اس دعا کے ساتھ الفاظ نوٹ کر لیجئے استدعا استعانت استمداد استغاسا یہ تمام الفاظ ایک ہی حقیقت کے لیے دعا کے ذیل میں جو مادی اسباب کے تحت دعا ہے یا استن ہے یا استن ہے استدعا ہے میرا یہ کام کر دیجئے مجھے پانی پلا دو میری فلاں ضرورت پوری کر دو یا کسی سے آپ سوال بھی کر رہے ہیں مجھے ضرورت ہے کچھ میری مدد کرو یہ مادی اسباب کے تحت یہ شرک نہیں ہے اگرچہ اس میں بھی اگر مبالغہ ہو جائے آدمی گڑ گڑانے لگے اور سمجھنے لگے کہ شاید میری مشکل حل کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اس میں شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا ایک بزرگ کا قول نقل کیا کرتے تھے حاجی عبد الواحد صاحب اور کہ کسی شے کے لیے پہلی مرتبہ سوال کرنا یہ مجرد سوال ہے دوسری مرتبہ اس کا دوہرانا یہ یاد دہانی کے درجے میں ہے تیسرے درجے میں کہنا یہ شرک ہو جائے گا گویا کہ آپ کے آساب پر یہ چیز سوار ہو چکی کہ یہ آپ کا مشکل کشا ہے یہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اور طاقت ہے یہ گویا کہ شرک کے خفی کے درجے تک یہ بات پہنچ جائے گی چاہے وہ عام مادی اسباب کے ذہن میں باقی رہ گیا کہ مادی اسباب سے ماورا اس سے بالا تر ہو کر دعا کسی کو پکارنا یہ تو در حقیقت جس کو آپ نے پکارا ہے وہی معمو ہے اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہمارے ہاں جو حلام ہے وہ یا علی مدد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں جو یہ جو ہلا کے معاملے ہیں اس لیے میں ان سے زیادہ تعارف نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ہے کہ جو اس کی کسی ضرورت کو پوری کر سکتی ہے وہ مادی ذرائع سے ماورا انداز میں غیب میں رہنے والی ہستی یا جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اسے اگر آپ پکار لیں تو یہ شرک ہے شرک فی دعا ہے جو شرک فی عبادت ہے البتہ اشتہارا خطاب ہو جانا یہ اور بات ہوتی ہے اے ہمالیہ اے فصیل کشورے ہندوستان اب یہ ہمالا سے خطاب ہو رہا ہے استعارہ ہے یہ محاورہ ہے ہاں اے فلک پیر جمع تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ بڑھتا کوئی دن اور اب یہ فلک پیر جو ہے یہ تو در حقیقت استعارہ ہے کوئی اسمانی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آسمان ہے یہی واقع جو ہے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس لیے اس میں کچھ بہت زیادہ سینسٹو بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار جو آپ تجزیہ کریں گے اینالس کریں گے تو جس کو بھی آپ ماورائے مادہ جس کو بھی جس سے بھی استدا استمداد استنصاد استغاسا استعانہ جو بھی کریں گے وہ آپ کا معبود ہے آخری شہر ریا اس لیے کہ عبادت کی شرط لازم جو ہے جو اس کی قبولیت کی شرط ہے وہ ہے اخلاص اور اخلاص کی زندہ ریا اور سومان چنانچہ وہ حدیث کہ جو مستد احمد ابن حنبل میں ہے بڑی واضح من یورائی فقت اشرکا ہوا ومن یورائی فقت اشرکا ہوا ومن تصدق یورائی فقت اشرک جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقہ دیا شرک کر چکا اعلی ترین افعال ہے لیکن ان میں اگر ریا اور سما شامل ہو گیا تو وہ شرک اس اعتبار سے یہ پانچویں شرط ہے عبادت ہی کے ذیل میں اس کے لیے اخلاص شرط لازم اور اگر اس کے ضد یعنی ریا یا سما پیدا ہو گئے تو وہ شرط ہے اس میں گویا کے بیان کی حد تک تو بات مکمل ہو گئی اب آخری دو باتیں میں کر رہا ہوں اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو چکا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ آج بیان کیا میں نے بیان کیا آپ نے سنا اس کی روح سے تو ہر گناہ شرک ہے آپ نے کوئی ماسیت کا احتکاب کیا شرک کیا ماسیت آپ کر رہے ہیں نفس کے حکم سے نفس کو آپ نے متا بنایا اللہ سے اوپر لے گئے شرک ہو گئے تو پھر وہ گناہ کون سے ہیں کہ جن کی معافی کی امید دلائی گئی ہے یہ ہے ایک بہت اہم مسئلہ اس کو نوٹ کر لیجیے اس مسئلہ دو جملے کہوں گا جیسے کہ میں ارض کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیسے میرے ان چھ کیسٹس کے اندر موجود ہیں ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹس ہیں جن میں میں نے ان مباحث کو بیان کیا آڈیو میں ہے اس نے ویڈیو میں نہیں تفصیلات وہاں مل جائیں جب تک یہ چیزیں غیر شعوری انداز میں ہو رہی ہوں انہیں گناہ کہیں گے جب یہ شعور کی سطح پر آ جائے بال ارتکاب ہو رہا ہو اور اس کو نظریے کی شکل دے دی جائے یہ درجہ بدرجہ شرک کی شدت اور شناعت بڑھتی چلی جائے گی فرق یہی ہوگا غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے بس آنکھ کھلی ہے معلوم ہو گیا اللہ کا کی طرف سے بلاوا آ ہے اذان بھی سن لی ہے اس وقت جو ہے آرام کا جو ہے جو تقاضا ہے جسم کا وہ کچھ غالب آ ہے ذرا سا سوچا ہے کہ ابھی دو چار منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہوں آنکھ لگی تو بس پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ نماز انسان کی قزا ہو گئی اب اس میں اس کو ہم گناہ کہیں گے تجزیہ کریں گے تو اس میں شرک جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا ہر خیر ہر خوبی ہر بھلائی ہر نیکی چاہے عمل کی ہو چاہے نظریے اور عقیدے کی ہو وہ توحید ہی کی فروہ ہے توحید ہی کی شاخیں وہی شجرہ طیبہ ہے جس کو برغوبار ہے ہر برائی ہر بدی ہر کجی ہر زلالت ہر گمراہی عقیدے کی ہو نظریے کی ہو افکار کی ہو خیالات کی ہو عقائد کی ہو اعمال کی ہو اخلاق کی ہو کردار کی ہو اس کے دانے شرک سے ملیں گے شجرہ خبیصہ ایک ہی ہے جس کے برگوبار ہیں یہ تمام چیزیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان چار نشستوں میں یہ حقیقت پورے طور پر واضح ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پوری پوری پہچان اس درجے تک پہچان عطا فرمائے کہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من انداز قدت رابی شناسم اور ہم نہ صرف یہ کہ عہد قدیم کے شرک ان کا بھی سمجھ لیں بلکہ عہد حاضر کے جو اصل شرک ہیں ان کا بھی ہمیں صحیح صحیح شعور ہو اور وہ صلاحیت بھی اللہ کا کرے کہ آئندہ بھی جو شرک جو بھیس بدل کر آئے ہم اسے پہچانے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے مطنب رہنے کی اور اس سے علیحدہ رہنے کی بڑی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قلی حاضہ مستقفر اللہ ولکم ول سارمسلم ابل